سر میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز جو ہوتی ہے تہجد اگر آدمی پڑھنا چاہے اسجد کی نماز کے لیے اٹھے اگر مسجد میں پہنچا تو ادھر سے حجر کی اذان ہو گئی اس کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا یا اس سے پہلے جو ٹائم رہتا ہے اس میں پڑھنی چاہیے اس میں تھوڑا معلومات کمی ہے سر بہت اچھا سوال ہے پہلے تو ادھر ہماری تھوڑی درستگی بھی کرا دے تہجد ہے یا تحجد تحجد ہے ٹھیک ہے چلے ہمارا تلفظ بھی درست ہو گیا ہم چلے گئے ناظرین بھی ریپیٹ کر لیں تحجد ہے اچھا اب اس کا وقت کب سے کب تک ہے اور اس کی نیت کس طرح ہوگی عشاء کے فرائض کی ادائیگی کے بعد ٹھیک ہے جب سو رہے ہیں بے شک وہ تھوڑی دیر کا سونا ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے یا زیادہ دیر کا سونا ہو سو کر اٹھے اور فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک اس کا وقت ہے ٹھیک ہے اس وقت میں تحجد کی نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ عشاء کے فرض آپ نے پڑھ لیے اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے بھی اگر سو گئے ہیں لیکن اب شہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے پہلے, پہلے, پہلے آپ تحجد پڑ کی نام فجر, فجر, فجر کی اذان ہو گئی یا فجر کا وقت شروع ہو گیا اب تحجد نہیں پڑھ سکتے اب نہیں پڑھ سکتے دوسرا سوال ان کا یہی ہے کہ گھر سے نکلے کہ مسجد میں جا کر تحجد کی نماز پڑھ لیں گے اب اذان ہو گئی تو اذان ظاہر ہے کہ جب نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب بھی دی جاتی ہے ٹھیک ہے اذان ہو گئی تو اب تحجد کی نماز اچھا نہیں پڑتا تح تحجد تو نہیں پڑھ سکتے لیکن فجر کی نماز میں کیونکہ وقت کافی ہوتا ہے اذان اور فجر میں کچھ نوافل پڑھ سکتے ہیں نوافل پڑھنے کی بھی اس وقت میں اجازت نہیں ٹھیک ہے یعنی فجر کی, سنت فجر ہی کی, کی سنتیں کی سنتیں ہی پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں ایک اور بھی رہنمائی فرما دیں کہ اب جو رات سویا نہیں ٹھیک ہے نا اب وہ کیا کرے وہ نہیں پڑے اب وہ تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا اب رات میں جو بھی وہ عبادت کرے گا جو بھی نوافل پڑے گا اس کے سلاد اللیل کے نوافل کہلائیں گے تحجد کی نماز یہ نہیں پڑھ سکتا تجدد کے لیے سونا ضروری ہے سونا ضروری.